اللہ نے کہا بل اور جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تم نے پھر بھی نیکی کرنی پھر بھی اچھائی کا سلوک کرنا ہے اس لیے بعض رات تو گئے ہیں کہ مراد عدت ہے کہ عدت کے دوران اس کا خیال رکھنا ہے اسے کپڑا نان نفکا یہ سب چیزیں تم نے پہنچانی ہیں کیونکہ وہ عدت ہے تو بہرحال رجوع بھی تو ہو سکتا ہے ہے تو وہ تمہاری ذمہ داری اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی تین مہینے تک اس عورت کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ تین مہینے میں اپنے کچھ گزر اوقات ان چیزوں کو سوچ لے اور عدت کے بعد بھی تمہارا اس سے تعاون رہے اللہ نے دیکھو طلاق والی عورتوں کا کتنا زیادہ تحفظ دیا اس لیے جب آدمی کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں تو پھر طلاق دے ہی کیوں اسے جب پتا ہو کہ یہ سب کچھ میں کرنا ہی ہے حکن المتقین ارشاد فرمایا متقی لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے یعنی اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ صورتیں جن میں عدت وہ گزارے اور شوہر کے ذمے اس کا کھانا پینا نانو کا آتا ہے وہ ضروری ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے دلیل